بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لو الحل الحی القیو الفلامی اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائیت نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة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 عزیز یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیر اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینی والا ہے نازل کیا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ہو لا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 وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصلی کتاب ہیں اور بعض متشاب ہیں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 لا بعد ان لنا من لدنك انك انت اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں نہ پیدا کر دیجیے اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائیو تو, تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اوبنا ان سلی بحی اللہ فلمی اے پروردگار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 ان کا حال بھی فرونی اور ان سے پہلے لوگوں کا سب ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی تھی تو اللہ نے ان کو ان کے گناوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے قل اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی انقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہا کے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے قد كان لکم آیت فی فئتین التقطا فئت تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرت یرونہم مثلیہم العین اللہ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے اللہ کی قدرت کی عظیم شان نشانی تھی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا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 ذَوَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ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 لین دون چ جیری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 اور عبادت میں لگے رہتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اوقات شہر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتی ہے شہید اللہ علاح اللہ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 بینهم ومن يكفر بآیات اللہ فإن اللہ سريع الحساب دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اَتَّدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤُ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 اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تن قطر کترو نلین بل علی جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو نہاق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو اولئیک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لہم من ناصرین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 جن کو اللہ کی کتاب یعنی تورا سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائی جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے تو ایک فریق ان میں سے کجادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے ذلك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 تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے یعنی اس روز اس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے امال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا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 الخير، انك على كل شيء قدیر کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے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 اور اللہ تم کو اپنے غذب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے قل ان تحبون اللہ اللہ لكم واللہ غفور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو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 واللہ سمیع علیم ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو امران کے محرم انت وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے بردیگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو اسے میری طرف سے قبول فرما تو, تو سننے والا ہے جاننے والا ہے فلما وضعتها قالت رب ان وإني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سمت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 تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریجہ کو اس کا متک بنایا زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا پاتے یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے <تصفيق> دع اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد سوالے عطا فرما تو بے شک دعا سننے والا ہے قبول کرنے والا ہے فنادت لی فلم بھی اوانشوی اہی مستی کم بکلتی نلو سی دوں سور و سی دوں سور بیم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 زکریہ نے کہا اے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سب بلا شی وبک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 وَإِذْ قَالَتِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیرہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جان کی اور تمہیں منتخب کیا ہے یا مریم قرتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعين مریم اپنے پروردگار کی فرمبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ذالک من انباء الغیب نوحیہ ہیلی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 وأحيي بإذن الله وانبئكم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 کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فلما احس قال نحن انصار آمنا مسلمون جب عیسا نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو ہواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے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 ومکر ومکر واللہ اور وہ یعنی یہود قتل عیسا کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسا کو بچانے کے لیے ایک تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے عیسا وتوفيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 ذلك نتلوه عليك من والذكر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں انمثل عیسا کا حال اللہ کے نزدیک آدم کسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے الحق من ربك فلا تكن من یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا منتھ جی میم ج لمی پپل توالوں پپل توالوں ان ابنا سن سکم و سن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 پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجیں الحق وما من اللہ و ان اللہ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے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 اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرماوردار ہیں یا اہل الكتاب لمتحاجون فی ابراہیم وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعتلون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 اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کاف ساز ہے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 اور نہیں جانتے مت خور آیا تم تشہد اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تو کو مانتے تو ہو تم تے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط مل کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو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 یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے علم والا ہے من والله ذو الفضل وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے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 وی کوئی الونت بلکت بلت مِنْ می نلک ویو وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي الله ولكن کسی <تَدْرُسُونَ> آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب اللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو بابا کم بالکری تم مسلم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 تو کیا اسے زیبہ ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے کم کتبی مکمل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 تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار طَوْعًا دین اللہ, يبغون دین اللہ يبغون اسلم من السماوات والارض طوعا يُرْجَعُونَ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا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 نو لمس کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیح ہے ابراہیم اور اسماعیل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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن غفور ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے حالت درست کر لی تو اللہ بخش والا ہے مہربان ہے اندو کل چکو دل چوب توں چکو بلب توں اڑ کہ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 لَهُمْ عذابٌ ألیمٌ لهم من جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہر قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا لَا تر آری مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے كان لبنی ما حرم على نفسه من قبل ان سو اسل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 منف من کروں اب جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں الفیوم حنی فون من المشقی کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرقوں سے نہ تھے ان اول بیت للناس سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجوہ ہدایت فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے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 کہو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر ہے سبھی تم شوہد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 من چمت پوتی چمو تم اللہ تم مسلم مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو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 اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرتے فرتے ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا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 اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو نبی ابا توں جو تفیر رحمت اللہ ففی رحمت خار دوں اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے تلك آیات اللہ بالحق وما اللہ يريد للعالمين یہ اللہ کی آیتی ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتی ہیں اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے تم تم ل۔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 حبلیمبل ذَلِكَ وب مناہ و بری اللَّهِ لری کبھی اچھل پوتلون یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور یہ لوگ اللہ کے غزب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے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 ان اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات و اولائک من الصالحین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 اور اللہ پرہز کو خوب جانتا ہے ان کا فولن تو نیا الاد ہم فالدوں جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنیا کمثل ریح فيها صرع اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم فأہلکت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 ايو الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا ياكلونكم خبالا لا ياكلونكم خبالا و ادتم ما مِنْ قد وَمَا البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 مُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے تم سس کم فسن تم وم سی اتو بھی میاون مح اگر تمہیں کی جی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے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 اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے کیلئے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَفَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سامان تھے پس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ دول میم جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار دگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے بلى, إن تصبروا وتتقوا من فورهم. هذا يمددكم ربكم دبند يمددكم دبنتی من اچھی مس ہاں ہاں کیوں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا وما جعل اللہ اللہ اللہ بشرا لكم ومن نصر من عند اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں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 لمن يشاء من يشاء واللہ غفور اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا آمنوا لا الربا اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ و تین عدت اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ لعلكم ترحمون اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے وَسارعوا الى اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ فکون فروئلہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو روکتے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 اور وہ کہ جب کوئی کھلا گنا یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتی الا جگہ تم تجری من تحتها ان خالدین فيها و نعم اجر العاملین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 ہدایت اور نصیحت ہے ولا ولا وأنتم الأعلون إن كنتم اور بد دل نہ ہونا اور نہ غم کرنا اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گیم سس کم کر تلو دین اللہ خم شوہد والی اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ ایا میں زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں فرماتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے ام حاصب تم تل الجن تلمین مایا ملین جہدری کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہو گئی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 ات امت اترم کالب تم مالا تمبالا شیاجری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں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 اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر احل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے اور اللہ استقلار رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے وما كان قولهم إلا أن قالوا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 اور کافروں پر فتح انعیت فرما فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی وہ بہت اچھا بدلہ دے گا اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے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 بل اللہ مولاکم وهو خير الناصرین یہ <سلام> تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے سنطی فی قلو بلین کا فو مار شوقی من بھی سلطان والن قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ دو ہے وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ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 اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تحزنوا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 تا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اور غمگین نہ ہو اور اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعسا يرشق طائفه منكم وَقَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ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 پھر اللہ نے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 کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں فتل ہی نہ کیے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے سبولہ ان پولی جو لوگ تم میں سے اہت کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو دیا تھا اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا ہے برت بار ہے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 اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو معلومات لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشیش اور رحمت کہیں بہتر ہے وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھا کیے جاؤ گے فَبِمَا رحمت من پھر اے نبی اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو اور اگر تم بت ہو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے سو تم ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت کر لیا کرو اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے وَإن فمن ذا ينصركم من بعده وعلى اللہ المؤمنون اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں سب تم ل اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کوئی خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنا ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے امال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی بھلا جو شخص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 لقد من الله على إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ رسوسیم یت عَلَيْهِمْ ویو وَيُزَكِّيهِمْ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 اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اولمت کم مصیبت مسلئی ہے کل على اندیا کل قدیر بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب عہد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت آماد ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے موبكم يوم التقى الجمعان فباذن الله فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافخوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا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 موسے سے وہ باتیں کہتی ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے اور جو کچھ یہ چھپاتی ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے اللہ کو یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے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 من اللہ وفضل وأن اللہ لا يضيع أجر اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہی ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے الین پال سپد جمک سخد ایم ن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 اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابے رہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے خوی فو اولیا اولیا خوف تم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 جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا فرو نم لیم خیر اندو اسما ل اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتی ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں اخر ہے کہ اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا ما کان اللہ لیدر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتى يميز الخبیث من الطیب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 جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہر نہیں رہنے دے گا اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اگر ایمان پر قائم رہو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا خلون بیم سی ہوں خیول بل ہوں شب الحم سو پونم بخیر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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ جُوْقُوا عَذَابَ الْحَلِيقِ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو یہ ناحک قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے اور قیامت کے روز کہیں گے کہ سخت جلن والی آگ کے عذاب کے مزے چکتے رہو ذلك بما قدمت ان ليس بظلام یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا اللہ دینا کالین اللہ بقربان نبی قربانی تلوم نل قدم رسول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 اور وہ موجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن طَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ <تصفح> پھر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے۔ اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں کہ ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ ناریل دنیا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے امال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو جو شخص دو سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرفوا اذنا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 اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی جی قیمت حاصل کی یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے لت سب نفون بچوں فلتح سب نم فتیم مد علی جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں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 ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار توں نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو قیامت کے دن ہمیں دو کے عذاب سے بچائیو والے پرور د جس کو ت نے دو میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا عبنا سمین ان دیا انبنا سفر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ان عنا آتی وتوفنا مع رو اے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کے ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے سو اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا من ذكر أو أنسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل الله قاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري نہم جن جنات تجري من تحتها سو ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب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 اچھا بدلہ ہے لا چکل اے پیغمبر کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ سے گھومنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے مچاؤ جہنو اب سلمی یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانا دوزخ اور وہ بری جگہ ہے لا کلین من ہلا نزلا نزلا دل وما عند للأبرار لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لمر سری اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر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 اصبروا اللہ لعلكم تفلحون اے اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو